صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو انا اول المسلمین کسی بھی کام کو صحیح طور پر کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ کام بھی صحیح ہو اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو اگر صحیح کام کو بھی غلط طریقے پر کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا غلط کسی بھی کام کو صحیح طور پر کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ جاننا اس کو جاننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کوشش اور محنت کس قسم کی اس کے درجے کیا ہیں اس کے طریقہ کیا ہے اس کے آداب کیا ہیں نمبر ایک علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں سنجیدگی اور غور سے سننا یکسوئی اس کی طلب غور و فکر عمل کی نیت ویری گڈ عمل کی نیت اور صبر اور استقامت اور کیا آداب کتاب کا احترام استاد کا احترام ساتھیوں کا احترام اور جو بھی اس علم کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہوں ہدایت کی طلب ہو خصوص کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو نیت کا خالص ہونا جو ہے صحیح نیت وہ سب سے پہلی شرط ہے پہلا ادب ہے اگر آپ کی نیت درست نہیں تو آپ کا کوئی کام درست نہیں اپروچ ہی غلط ہے مقصد ہی غلط ہے اور اللہ کے لیے کسی کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین کی شرائط کیا ہے کہ پھر وہ واقعی وہ علم ہو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ملاوٹ کے بغیر خالص اس کو لینے کی طلب ہو مریض کے کچھ احکام عبادت آپ کو بتائے گئے تھے اور آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے گھر جا کر پوچھنا ہے کہ مریض کیسے نماز پڑھے یاد رہا آپ کو کیا کیا کوئی شیئر کرے گا کس نے جا کے دوسروں کو تیمم کرنا سکھایا نے صحیح اوکی. تو صحیح کام کرنے کے لیے طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے کسی نے پوچھا مریض کے حکام ہی سے متعلق سوال ہے اچھا سوال ہے اگر کوئی ایسا انسان ہو جو بچپن سے ہی نہ سن سکتا ہو نہ بول سکتا ہو لیکن بات سمجھ لیتا ہو اشاروں سے ایسے انسان کو فرائض کی تعلیم کیسے دی جائے کیا جواب ہوگا اشاروں سے جیسے آپ نے باقی چیزیں سکھائیں جس میڈیم سے میتھڈ سے اسی سے دین بھی سکھائیں گے ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ فہم القرآن جو ہے یہ اشاروں کی زبان سے پورا ریکارڈڈ موجود ہے ویب سائٹ پہ ہے تو جو قرآن مجید نہ سن سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ اشاروں سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ٹھیک ان کے لیے بھی انتظام کیا گیا اسی طرح نابینا لوگوں کے لیے بھی ڈیزی ایک پروگرام ہے اس کے ذریعے وہ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کا سیکھنا سمجھنا دین کا سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جس طرح کھانا پینا ضروری ہے یعنی کھانے پینے سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے تو پھر ہم ہر طریقہ سوچ لیں گے اللہ تعالیٰ میں طریقے سکھا بھی دے گا اس نے سوال کیا ہے کہ انڈر آرمس اور انڈر لیگس کی صفائی کرنے کے بعد کیا غوصل کرنا ضروری ہے اگر پانی ناکافی ہو تو کیا, کیا جائے کیا کریں یہ آپ جواب دیں کریں گے کوئی آپ سے بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ کہہ رہی ہے اس کا نہانے سے کوئی تعلق نہیں درست جواب ہے یعنی اس کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا ٹھیک ہے صرف انسان دھو لے اپنے آپ کو اگر نہانے کی ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے اس کے لیے آپ تیمم کریں گے اگر ضرورت نہیں یعنی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے غسل تو وہ صفائی کرنے سے اپنی غسل فرض نہیں ہوتا اور اس میں تیمم وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اب مریض کے مزید کچھ احکامات ہیں اور وہ عبادت سے متعلق نہیں بلکہ اس کے پرہیز سے متعلق یعنی اسلام میں کسی بیماری کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے بیمار ہونے کے بعد یا بیماری سے پہلے بھی ہمیں کیا کیا پریکاشن لینے چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز نصف علاج ہے یعنی آدھا علاج تو پرہیز سے ہی ہو جاتا ہے تو پرہیز کرنا ضروری ہے لیکن کس چیز سے پرہیز کیا جائے اس میں بھی اعتدال ضروری ہے حرام کو حلال نہ کیا جائے حلال کو حرام نہ کیا جائے ولا تقول تو السن تم ہاضا حلال وَهَذَا حرام مت تم کو ہو جو تمہاری زبانیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے پرہیز کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر چیز سے ہی پرہیز شروع کر دے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ان کو حرام کر لے اپنے اوپر اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر چیز کو ہی انسان یہ سوچ کے کھانا شروع کر دے کہ اللہ نے پیدا کی اس لیے کھانا ضروری ہے تو اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا بتاتا ہے آج چند باتیں اس حوالے سے پڑھیں گے پرہیز علاج سے بہتر ہے اس اصول پر غور کرتے ہوئے مدرجہ ذیل تجاویز پر عمل کرنا فائدہ مند ہوگا نمبر ایک صحت کو نقصان دینے والی غذا سے پرہیز کرنا ہر غذا ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے کسی کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی کسی کے مزاج میں گرمی ہوتی کسی کے مزاج معتدل ہوتا ہے تو ہر انسان کو اس کے مطابق غذا فائدہ دیتی یہ بات قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن اب باقاعدہ اس پر ریسرچ بھی ہوئی ہے اور بلڈ گروپس کے اعتبار سے غذا کا تعین کیا گیا کیا آپ سب کو اپنا بلڈ گروپ پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا سب کو معلوم ہونا چاہیے ویسے ہی معلوم ہونا چاہیے خدا نخاستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سا بلڈ گروپ ہے اور آپ کو خون کس قسم کا دینا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ایک بس چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیں اور اپنا بلڈ گروپ معلوم کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ گروپ کے اعتبار سے جو غذا کی فہرستیں بنائی گئی ہیں وہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں. اور مختلف ڈاکٹرز وغیرہ بھی آپ کو تشخیص کر سکتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوں اس میں غذا کی تین کیٹیگریز کی گئی جتنی بھی ویجیٹیبل ہیں فروٹ ہیں میٹس ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں کچھ غذائیں جو بینیفیشل ہیں کہ اس بلڈ گروپ کو بہت سوٹ کرتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو نیوٹرل ہیں کھانے تب بھی ٹھیک ہے نہ کھائیں تب بھی ٹھیک کچھ ایسی ہیں جو ہارمفل ہیں اور آپ اگر اپنے بلڈ گروپ کو سامنے رکھتے ہوئے ان غذا کے نام پڑے تو آپ خود بھی کہیں گے کہ ہاں فلاں چیز کھانے کے بعد میری طبیعت قسم مند ہو جاتی ہے یا ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے یا جسم میں درد شروع ہو جاتی الرجیز ہوتی ٹھیک ہے تو اگر بلڈ گروپ کے اعتبار سے آپ غذا کی فہرست بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا جس چیز کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ ہارم ہے یہ اس سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو اس چیز سے بچنا لازم ہے لا تخت انفسکم ان اپنے آپ کو قتل مت کرو ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے اور ہم سب سے زیادہ نقصان کس طرح دیتے ہیں جسمانی صحت کو غلط غذا کے استعمال سے تو کوشش کریں یہ جاننے کی کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک فارمولا سب پر نہیں چلتا اسی لیے کسی صاحب علم کے پاس جانے کی ضرورت رہتی ہے علاج کے معاملے میں بھی یعنی ہر شخص طبیب نہیں ہوتا اور صرف چند طب کی کتابیں پڑھ کے یا طب نبوی کی یا کچھ اور کتابیں پڑھ کے ہر ایک کا علاج نہیں کر سکتا ہاں اپنے مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ پڑھتے رہیں لیکن اگر آپ کسی اور کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو مطلوبہ علم حاصل کر لیں یا تجربہ حاصل کر لیں مثلا ایک چیز جس کو ہم گرم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں اس کے لیے اس کو جنرلائز نہیں کریں کہ وہ سبھی کے لئے ٹھیک نہیں کچھ لوگوں کو وہ چیز بہت سوٹ بھی کرتی ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ سبحان و نے غذا کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غذا صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ, ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غذا اور دوا دونوں ہی بنا دے ٹھیک ہے تو کوئی بھی فوڈ آپ کے لیے غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے فائدہ ہوا نا اس کو کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا. یا پھر شبہات کا شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غذا کھا کھا کے جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے ہی اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم ورک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یا پہلا اصول کلیا کا عیدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غذا سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی ہے لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پہ نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لیٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لے اور اتنا پیئے اور اتنا پیئے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیوںکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دہ ہے کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کون سی بیماری ہو سکتی کڈنی ریلیٹڈ کیونکہ بعض لوگوں کی پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسٹرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے اور وہ نقصان دہ ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف ٹھنڈی برف کو لے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے زبان پہ لگا لیں پانی نقصان دہ ہے اس کے لیے یس yes, وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے اسی انسان کے لیے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تھراپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لیے الٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلاً تو ایک دم انڈیلے نہیں انڈیلنے سے پرہیز کریں مصنون طریقہ کیا ہے تین سانس میں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیے ٹھیک ایک ادھر ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پیئے رائٹ گھونٹ گھونٹ گھونٹ گھونٹ کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گئے اور وہ ڈائریکٹ وہاں جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا منہ جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں پرہیز کے سلسلہ میں ایک اور چیز امن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بیماری سے اٹھے تھے اور کمزور تھے ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے اور علی رضا اللہ عنہ بھی کھانے کے لیے اٹھے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ تم ابھی کمزور ہو اسے اس کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بیماری سے اٹھا ہے اس کے لیے حکم فرق ہے وہی حلال چیز اس کے لیے ان کھانے کی اجازت نہیں ہے ان تو کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے کلو و ولا تو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو اور یہاں پر بیمار کے لیے حکم فرق آ گیا یہ کجور مت کھاؤ ابھی تم کمزور ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں غذا ایک تو قدرتی طور پر کم ہو جاتی کہ انسان کا دل اٹھ جاتا ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا پھر یہ کہ اگر بیماری ختم ہو گئی اور کھانے کو دل چاہتا ہے تو بھی ایک دم کسرت نہ ہو کھانے کی زیادتی نہ ہو افراد نہ ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے چنانچہ علی رضی اللہ کھانے سے روکے رہے ام مندر کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چکندر پکائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ لے لو یہ تمہارے لیے مفید ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہر غذا سوٹ نہیں کرتی ہر ایک کے لیے ہر کھانا درست نہیں تو اپنی طبیعت اپنے مزاج اور اپنے حالات اور ضرورت کے مطابق کھائیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کی بہن کھا رہی ہے اور اس کو بہت فائدہ ہو اور وہ اس کے بہت سے فائدے بتا رہی ہے اور بہت اس کی تعریف کر رہی ہے اور آپ کہیں اچھا تمہیں سے فائدہ ہو اور میں بھی کر کے دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ بالکل ہی الٹ ہو ٹھیک ہے تو بے سوچے سمجھے نسخے نہیں آزمائیں جی جی وہ اس سے اور موٹا ہو جاتا ہے بالکل تو اس میں ویسے تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے یا حکیم سے جو بھی کوئی طبیب ہو یا کوئی سیاح جس کو بولتے ہیں وہ ہو اس سے مشورہ کریں لیکن یہ جو بلڈ گروپ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی مفید کارآمد آزمودہ چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ غزاؤں میں اپنے اوپر ان چیزوں کی کمی کر لیں جو آپ کے بلڈ گروپ کے حساب سے فائدہ مند نہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت طویل تجربے کے بعد یہ ریسرچ بھی سامنے آئی ہے سہیب فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خشک کھجور تھی روٹی اور خشک کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش خجورے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش خجورے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش خجور ٹھیک نہیں میں نے ارض کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے کیا پتہ چلتا ہے پرہیز کی بات سمجھ ہے بیماری میں خاص طور پر پرہیز جو چیز نقصان دہ ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وہی کے ذریعے تھا ٹھیک ہے تو اس لیے ان چیزوں کو لے سکتے پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرہیز کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوا کھا کے اچھا کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ بڑے شوق سے دوا کھاتے جہاں کہیں کوئی دوا دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دیے گئے دو کوئی وہ سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوا پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرق ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراً دوا نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غذا سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوا لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں. اور کثرت سے پرہیز کرے جی بار میں گئی تھی کسی چائلڈ سپیشلسٹ کے پاس تو وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہ پہ کچھ لکھ کر لگایا ہوا تھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہر دوا زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی اس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ بلا وجہ جو سر درد ہوا تو دوا کھا لیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کھاتے رہتے ہیں لکھ لیں اس کو کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے مجھے کوئی دوا ریکمینڈ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں وہ کہنے لیں ٹو بی ویری آنےسٹ ہر دوا کے سائڈ افیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوا کے کیونکہ دوا ہے نا اور خصوصا ہماری دوائیاں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسیسڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی فضا سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسیسز سے گزارا جاتا ہے اور اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہر دوا زہر ہے یا ان قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کوانٹٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بن ہی جائے گی ہر دوائی کے ساتھ ایک لٹریچر ہوتا ہے نا اس کی ڈبی میں جی وہ جی ضرور پڑھ لیا کریں جی کیونکہ جی ایک دوا کے اس لٹریچر میں لکھا ہوا تھا کہ اچانک یہ دوائی چھوڑنے سے جو دوائی کھانے والے وہ خودکشی کر سکتے ہیں اللہ اکبر یعنی جب دوا چھوڑے بھی تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جی ایک دم نہیں چھوڑے جی بولیے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیا جس کو بولتے ہیں چناچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے منہ میں دوا ڈالی گئی ہے آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ کہ اللہ ازب جللہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے منہ میں ڈالی ہے ان کے منہ بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کے کوئی شخص بے ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لیے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے اور ڈسکلیمر ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا جائے السلام علیکم یہ واقعی ہر دعا جو ہے وہ اس میں زہر کا اثر ہوتا ہے مجھے ایک سال تک ڈاکٹر نے اسٹیرائڈ دی تھی حالانکہ میں چیختی رہی کہ مجھے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں نے اسی دوران قرآن پاک شروع کر دیا تھا یہاں پہ اور آپ بلیو کریں کہ میں نے ایک سال تک اسٹیروائڈس کھائے ہیں میری اسکن ساری خراب ہو گئی تھی میں یہاں آتی تھی میرے پاؤں میں چھالے ہوتے تھے لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں چھٹی نہ کروں عجیب طرح کا مجھے سکون ملتا تھا اور اس کے بعد جب اسکن کی زیادہ پرابلم ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس تو وہ تو سر پیٹ کے رہ گئے کہ تم نے کھایا کیا ہے میں نے اپنی رپورٹس دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو ساری رپورٹس ٹھیک ہے تمہیں کیوں دی اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو میں نے کہا میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ یہ آپ قرآن کی بدولت بچی ہیں اور آج الحمدللہ للہ مجھے کوئی بھی تکلیف اس طرح کی نہیں ہوتی اور الحمدللہ میں کام کر رہی ہوں کبھی بھی ایک ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر اور ہم بڑی بڑی ڈگریز دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ فورا ریٹرن ہے اور اتنے انسان انسان ہے نا وہ کتنے بھی سنسیر ہو بھول بھی ہو سکتی کسی سے اور ایک اور چیز یاد رکھیے جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریئیکشن فیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا اسکن پہ یا کسی بھی طرح تو فوری طور پر مزید کنسلٹ کر ل پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے ہنس حال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جرسی کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں اور بیمار کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تو احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں بھٹ چال نہیں کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو میں کیوں پہنتا تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھے کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی نا تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگ جائے جیسے لازم اور فیل متعدی ہوتا ہے نا متعدی کون سا ہوتا ہے جو مفول طلب کرتا ہے نا تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہے۔ امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے کئی لوگ فلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسبلٹی پیدا کر دیتے ہیں اس کا علاج کچھ اور ہو سکتا ہے یعنی ایسی ایسی چیزیں ان ٹیکوں میں شامل کی گئی کہ مجھے کسی نے اتنی بڑی کتاب دی تھی وہ اب بھی یہاں نہیں ہے میرے پاس کینیڈا میں دی تھی اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کے اوپر ان ٹیکوں کے لگانے کے بعد کے ریئیکشن دیکھے باز اوقات نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں اوقات جسمانی طور پر ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے صحت مند انسان کو خامخوا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے جس سے کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں آپ اپنے اپنی ریسرچ خود کر لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں نہ طبیب ہوں لیکن جو میں نے ستی طور پر تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جو جانا ہے اور جو دیکھا اور تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں یہ مشورہ ضرور دیتی ہوں میری بات صرف مشورے کی حد تک ہے کوئی حکم نہیں اور کوئی انسٹرکشن نہیں لیکن اس پر آپ خود مزید ریسرچ کیجئے جو حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں تازہ یہ جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی نا کٹی ہوئی سبزیوں کی تو یہ جیسے پیاز کے بارے میں آتے تو جو کاٹ کے اگر پیاز کو رکھا ہوا نا تو وہ بہت زیادہ بیکٹیریا کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ فل پیکٹ آف بیکٹیریا بن جاتا ہے جی تو اگر لوگ سہولت کے لیے پیاز کاٹ کاٹ کے رکھتے تھے فریج میں بھی نہیں رکھنی چاہیے اسی وقت فریش کٹے اور اسی وقت فریش پیسٹ بنا کے تو وہ سارے جرسیم جو ماحول میں ہوتے ہیں وہ پیاز اپنے کھینچ لیتا ہے جی حفاظتی ٹیکوں پہ بات کی ہے کہ اس کے اوپر ایک ہمارے جاننے والی تھی ایک لڑکی وہ جا کر گھروں میں پولیو کے ڈراپس بھی پلاتی تھیں اور انہوں نے اور جو ان کی ٹیم کی ایک لڑکی تھی انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی اور پھر جو ان کے ہیڈ تھیں انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں اس میں یہ یہ باتیں اس میں کافی چیزیں تھیں جو ان کو سامنے آئی تو ان کی جو ہیڈ تھی نا اس نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ جو پولیو کے ڈراپس پلائے جا رہے ہیں یہ جو ہماری فیملس میں اور میلز دونوں میں انفرٹیلٹی کی جو چیز آ رہی ہے وہ ان ڈراپس کی وجہ سے آ رہی ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی اور تحقیق کی تو یہ واقعی میں ایسا تھا انہوں نے جب یہ چیز چھوڑی تو اس تھوڑی سی انہوں نے بھی سٹارٹ کی اور کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں اثرات ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے اثرات ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں السلام علیکم مجھے ہارمونل ڈس آرڈر کا پرابلم تھا تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے سب سے پہلے یہی کیا کہ آپ کا جو ہیٹیکو کا جو کورس تھا وہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا تو میں یہ سمجھا کہ شاید کیا ہوا ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ چیز اس وقت بتائی کہ عام طور پہ یہ جو ہارمونل ڈس آڈر لڑکیوں میں اور مردوں میں بھی عام طور پہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کورس کمپلیٹ مست کرانا چاہیے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو فرٹیلٹی کی ایج ہے وہ کتنی ارلی ہو گئی ہے سیون ٹو ٹین ایئرس کی ایج میں بھی بچوں کو پیریڈ ہو رہے ہیں اگر ارلی فرٹیلٹی شروع ہو گئی ہے تو ارلی ختم بھی ہو جائے گی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اور فرٹلٹی جو پیریڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں تھرٹیز میں مینو پاس شروع ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تو اس طرح کے بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو غلط غذائیں غلط دوائیں اور غلط طرز زندگی جو ہے اس سے کئی ایک اور نفسیاتی جسمانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہرحال میرا کام صرف آپ کو ایک راہ دینا ہے آپ ریسرچ خود کیجیے خود جانیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجیے جہاں تک وبائی متعدی امراض کا تعلق ہے تو اس میں احتیاط تو لازم ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف جب ہی آتی ہے جب اللہ کا عزم ہوتا ہے ٹھیک جی. ہے مریضوں کو الگ رکھنا کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑنے پر صحت مند انسانوں کو ایسے علاقے میں جانے سے روکا جا سکتا ہے اس احتیاط سے مراد مریضوں سے نفرت نہیں بلکہ ایمان کا بچاؤ ہے کہ اگر وہی بیماری لگ جائے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس مریض سے لگی ہے اور تقدیر پر ایمان خطرے میں پڑ جائے یہ ہے اصل چیز آگے میں اس بات کو مزید واضح کروں گی تقدیر پر ایمان اسلام نے متعدی امراض کے بارے میں ایک عقیدے کی اصلاح کی ہے جاہلیت میں لوگ بیماری کو متعددی قرار دیتے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے یا طاقت ہے اور یہ دوسرے کو کچھ کر سکتی یعنی وہ جامز یا بیکٹیریا یا جس سے بھی وہ پھیل رہی ہے خود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کوئی بھی وائرس صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا عزن ہوتا اور ہر ایک کے لیے اس میں نقصان نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا کل بنا اللہ ما لنا ما وکت ففٹی ون ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی اس پر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا اللہ یہ کہ اللہ کا اذن ہو نہ کوئی بیمار ہمیں کچھ بیمار کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے نہ کوئی فضا وبا کوئی چیز نہیں کر سکتی ہاں اگر اللہ کا اذن ہے کہ ہمیں وہ لگے تو پھر لگ جائے گی تو کسی کو دیکھ کے نفرت نہ کرے کسی کو دیکھ کے خوف میں مبتلا نہ ہو کہ اچھا میں نے بیمار کو دیکھ لیا اب تو یہ مجھے بھی لگ کے رہے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے حتیٰ کہ موت بھی نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا عزن نہ ہو. یہ چیز انسان کو بہادر بناتی یہ چیز انسان کے اندر توکل کو مضبوط کرتی اور بلا وجہ کے خوف اندیشے ہم اور غم سے بچاتی اس کی حفاظت کے لیے وہ دعا بھی سکھائی نا الحمد للہ بالکل یعنی <تصفح> جب انسان کسی بیمار کو دیکھے تو بس ایک دعا پڑھ لے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا ٹھیک ہے تو جو شخص یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے لا دعا کوئی چھوت نہیں کوئی بیماری متعدی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک حسب نسب میں آر دلانا نمبر دو میت پہ نوحہ کرنا نمبر تین بارش کو ستاروں سے منسوب کرنا اور نمبر چار بیماری کو متعددی سمجھنا یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے ان کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے ایک اونٹ خارج زدہ ہوا اور اس نے سو اونٹوں کو خارج میں مبتلا کر دیا تو پہلے اونٹ کو خارج زدہ کس نے کیا اللہ کے کی زن سے خارج زدہ ہو پھر اس سے آگے پہلا لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو وہ آگے نہیں لگ سکتی بیماری تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے مجھے بیمار کیا جیسے ہم یہ نہیں کہتے نا کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے ایسے ہی کیا نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے بیمار کیا مجھے یہ تم سے لگی مجھے اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو مریض سمجھے اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہیے ذرا ایک دوسرے کو کہیے ایکٹیویٹی کیجیے تھوڑی سی اب آپ بتائیے مجھے یہ جملہ کیسے ہے اس میں شر کی بو بھی آتی ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی خرابی آتی بد اخلاقی بھی ہے اچھا اسی طرح یہ کہنا تم نے مجھے شفا دی تمہاری وجہ سے شفا ملی مجھے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے سب کچھ اللہ کے زن سے ہوتا ہے یہ ایمان اور یقین کا حصہ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی سے بیماری نہیں لگتی تو پھر ہم اس کے گلے جا لگے کیا کریں احتیاط برتیں کیوں, کیوں کیوں احتیاط برتیں کیونکہ یہ تدبیر بیسے اور توکل کس پہ رکھے اللہ پر مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ میں میں کھڑی ہوں گی یعنی کہ 40 ڈگری اگر ہے اس وقت ٹمپریچر باہر اور میں کھڑی ہوں گی تو مجھے سن برن ہوگا تم تو میں کہ نہیں, نہیں بالکل نہیں ہو سکتا مجھے نہیں آپ کو جہاں جہاں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا کہ احتیاط آپ کریں گے لیکن اگر پھر بھی یہ ہو جائے تو آپ کسی کو بلیم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اپنے آپ کو ہی کریں گے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف سے متعدی نہیں ہوتی جہاتی کھڑا اور کہنے لگا اہل کے رسول خارش کا زخم اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے اور یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی جس سے لگا آگے تو پہلے کہاں سے آئی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا لاد باولہ اور نہ انسان کی روح الو بن کر اپنا قصاص طلب کرتی یعنی یہ بھی ارب کا ایک عقیدہ تھا کہ الو جو بولتا ہے وہ دراصل کسی مرے ہوئے انسان کی روح ہوتی ہے جو اپنا قصاص مانگ رہی ہوتی کہ میرا خون کا بدلہ دو اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اس کی زندگی اور موت لکھی اس کی مصیبتیں اور رزق سب لکھ دیا تو یہ تقدیر میں سے علامہ عبدالرحمان مبارک پوری ترمزی کی شرح تحبت الحبزی میں کہتے ہیں کہ اسلام نے اس نظریے یعنی بیماری کے متعدی ہونے کو باطل قرار دیا ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بیماری فی ہی متعدی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو خود ہی لگ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ فرمایا کہ حقیقت ایسے نہیں ہے اللہ ہی ہے جو بیمار کرتا ہے اور بیماری کو اتارتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے وہ ادام مرت اب تعاون کی بیماری ہے جیسے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تعاون ہو وہاں مت جاؤ اور جو تعاون والے علاقے کے لوگ ہیں وہاں سے نہ نکلے یہ سب احتیاط اور تدبیر میں سے ہے ورنہ جس تک آنا ہے جس بستی میں تعاون پوٹا وہ کہاں سے پوٹا کہیں سے تو نازل ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن اگر کسی جگہ پر یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون سے بچ کر راہ فرار اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والا اور میدان جنگ سے بھاگنا کیسا ہے کبیرہ گناہ تو تعاون جیسی بیماری کے بارے میں بھی انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ صرف اسی وقت لگے گی جب اللہ چاہے گا اچھا یہ جو خیال ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے کا یہ آپ کو کیسا اطمینان دیتا ہے تھوڑی دیر سوچیے ہر طرح کے بلا ضرورت غیر ضروری اندیشے خوف سب نکل جاتے ہیں خالی ذہن ہو جاتے ہیں آپ پھر آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے نماز میں بھی جو بھی کام آپ کرتے ہیں اور ایک اندر اطمینان اور راحت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو میں بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتی لا مل جا منجا من کا اللہ علیک کہیں نہیں بھاگ کے جانا تیرے پاس آنا ہے ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے میں تجربے خیر کا سوال کرتی تو بچنا بھی ہے تو اللہ ہی سے بچاؤ کی دعا مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے تعاون کیا ہے عذاب لیکن مومنوں کے لیے عذاب نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں نا جب ہم کہاون عذاب ہے اور وہ کسی مسلمان بستی پر آ جائے تو ہم کہیں گے ان پہ عذاب اترے کیا کہیں گے یہ جو ہماری گفتگو ہے نا اس کو درست کرنے کے لیے یہ سارا علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایسی غلطیاں بہت کرتے ہیں اگر کسی شخص کو آپ کسی خاص بیماری میں مبتلا دیکھیں تو آپ کیا کہیں یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے یہ حق ہے میں کہنے کا نہیں وہ بیماری اس کے لیے کیا ہے ہم نے پڑھا ہے نا بیماری میں خیر ہے مومن کے لیے بیماری میں خیر ہے تعاون مومنوں کے لیے رحمت ہے عذاب نہیں ہے عذاب نافرمانوں کے لیے ہے اگر کسی شخص کی بستی میں تعاون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہی وہ ٹھہرا رہے تو ہوگا وہی جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اسے شہید کے برابر رجل ملے گا تو تعاون کا لگنا بھی تقدیر کا حصہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کی جانب سفر کیا تو راستے میں خبر ملی کہ شام میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا تم بھی واپس چلو تو ابو عبیدہ بن جرا نے کہا کیا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا آپ کیوں جا رہے ہیں واپس ادھر ہی چلے حضرت عمر نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف یہ بھی تقدیر ہے کیا تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم انہیں لے کر ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہو ایک سرسب شاداب اور دوسرا خشک کیا ایسی بات نہیں کہ اگر تم سرسب کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور خشک کنارے پہ تو وہ بھی اللہ ہی کی تقدیر میں سے ہوگا اتنے میں عبدالرحمٰن بن عوف آ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے پہلے اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا میرے پاس اس مسئلے سے متعلق علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور واپس ہو گئے چلے گئے مدینہ کی طرف یعنی پہلے تو انہوں نے اشتہاد سے کام لیا اور پھر اس کے بعد حدیث بھی اس کے موافق آ گئی اور اطمینان کے ساتھ اس رستے پہ چل پڑے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نہیں سمجھ آئی بات اب تقدیر وہ الج گئے ہوں گے اصل مسئلہ تو پیچھے چلا گیا خلاصہ کیا اس بات کا کہ جہاں بیماری ہو وہاں احتیاط کے ساتھ مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں نرس ہیں تو بھی اپنے گلوس پہنے احتیاط کرے اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ تکلیف آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسی سے آئیے وہ آپ وہاں نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تب بھی آ جاتی اور اگر کہیں بیماری موجود ہو تو وہاں سے بھاگنا جیسے سورت البقرہ کے اندر آتا ہے نا دوسرے پارے کے آخر میں الم تر الینج مندیار حضر الموت فقال الحم اللہ موت کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مر جاؤ سب کو مار دیا تو کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا ہاں ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ نے جو عقل سمجھ علم دیا ہے اس کے مطابق ہم مختلف تدبیر کرتے رہے اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں ابن قیم فرماتے ہیں مجموعی اعتبار سے تعاون زدہ زمین پر داخل ہونے کی جو ممانعت ہے تو یہ احتیاط اور پرہیز اختیار کرنے کا حکم ہے جو پیچھے آپ کو بتایا گیا نا کہ پرہیز اور احتیاط یہ بھی اسلام کے طریقوں میں سے ہے حضرت علی کو کیوں کھجور کھانے سے روکا دوسرے شخص کو کیوں کھجور سے روکا یہ کیا تھا احتیاط پرہیز ٹھیک اس کا کانسیپٹ ہے لیکن یقین اور ایمان کیا ہوگا کہ پرہیز کے باوجود بھی بیماری آ جائے گی مگر مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ وہاں مت جاؤ یا وہاں سے مت بھاگو تو یہ بھی تو اسی حکم میں سے ہے نا تو ہم کس چیز کے پابند ہیں حکم کے پابند ہے فرمایا کہ یہ احتیاط اور پرہیز ہے آپ ہاں بولیے یہ تکلیف ایمان اور کے بیماری اللہ کی طرف سے یہ احسان کے کاموں کو بھی جاری رکھتا ہے اب جیسے پچھلے دنوں لاہور میں ڈینگی بخار تھا تو بہت سے لوگ ڈر کے مارے جا ہی نہیں رہے تھے اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر جائیں گے تو بخار ہو جائے گا پھر کچھ سال پہلے اسی طرح سوائن فلو کا جو تھا وہ ہوا تھا تو اس رمضان میں مکہ میں جو لوگ آتے ہوتے تھے وہ آدھے لوگ ہو گئے تھے کہ وہاں جا کے ہمیں سوائن فلو ہو جائے گا تو لوگ جو ہے وہ اس خوف سے جو ہے وہ جاتے نہیں ہیں تو یہ ایمان جو ہے نا کہ جو وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی ہے وہ انسان کے کاموں کو جاری رکھتا ہے انسان رکھتا نہیں ہے بالکل اور ہلاکت کے اسباب کے سامنے پیش ہونے کی ممانعت ہے ٹاؤن والے علاقے سے جو فرار نہ ہونے کا حکم دیا گیا تو یہ حکم تو اختیار کرنے اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا ہے سو پہلی ممانعت یعنی ایسے علاقے میں داخل ہونے کی وہ آداب سکھانے اور تعلیم دینے سے متعلق ہے ادب سکھایا گیا ہے کہ بیماری کے ساتھ کیسے ڈیل کرو کہ جہاں ہلاکت کے اسباب ہے وہاں نہ جاؤ یعنی تخت الوا ہو اور دوسری ممانے جو ایسے علاقے سے نہ نکلنے کی ہے تو وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم یہاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تیرے حکم پر عمل کریں گے خا ہمارا دل کتنے ہی رہا ہو کہ ہم تبکل کرتے ہیں اور وہ جو اندر ہیں اور ابھی بیمار نہیں اور بھاگ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پھر بھی وہاں رک رہے ہیں کئی اس کی وجوہات ہیں اور بھی حکمتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی اطاط ہے کہ ہمیں یہاں سے اب جانے کا حکم نہیں ہے ہمیں ادھر ہی رہنا ہے دوسری بات یہ کہ عموماً جب بارش سے جاتے ہیں تو جو بھی ان کو زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو اگر کمزور لوگ بیمار ہیں تو ان کو دیکھے گا کون اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ کون پڑے گا دفنائے کا کون اگر کو سب بھی بھاگ نکلے وہاں سے تو صحت مند مت بھاگے وہاں سے وہ اللہ پہ توکل کرے اگر اللہ نے آپ کے حصے میں نہیں بیماری لکھی تو انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی لیکن جو کام اللہ نے وہاں آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو کرنا ہے تو بیماری کے علاقے میں تو نہیں جانا لیکن جہاں بیماری ہے وہاں یہ نہیں سمجھنا کہ ضرور مجھ پہ بھی آ جائے گی بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے جب ہم ایک خاص انداز میں سوچنے لگتے ہیں نا کہ میں بیمار ہو جاؤں گی ہی ایسا ہو جائے گا تو پھر باڈی جو ہے اسی کے مطابق ریئیکٹ کرنے لگتی ہے اور وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے ایک طرح سے اس بیماری کو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص وہاں سے نہیں نکلتا اور بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا تو تعون زیادہ علاقے میں تاہون سے بیمار ہونے والے کیسے ہیں شہید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کی وبا میں مرنے والے اور شہدہ آئیں گے یعنی شہدا کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا تعاون والے کہیں گے کہ ہم شہید ہیں تو کہا جائے گا کہ ان کے زخم دیکھو اگر ان کے زخم شہدہ کے زخموں کی طرح مہک رہے ہوں تو یہ شہدہ میں شمار ہو کر ان کے ساتھ ہوں گے جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہدا کے زخموں کے مشابہ ہوں گے اسی طرح جزام سیدنا طرح بن سوید سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جزام کے مرد میں مبتلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے جزام معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے کوڑ لیپریسی جس کو کہتے اس میں کیا ہوتا ہے ہاتھ مڑ جاتے ہیں اس پہ زخم وغیرہ ہوتے ہیں اور السلام علیکم یہ لیپریسی ہاسپٹل پنڈی ہے اس میں میں گئی تھی تو میرا بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے ادھر والنٹیر کرتا رہا ہے جب بھی ابھی چھٹیوں میں آتا ہے ادھر جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں پنڈی کا ایریا گلاس فیکٹری کے कौन کون سا علاقہ کہلاتا ہے اور اگر آپ جائیں تو کافی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں لیکن جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر جائیں ایسا لگتا ہے آپ کسی یو کے میں یا کسی ایسی جگہ آ گئے بہت بڑا اور صاف ستھرا ہاسپٹل ہے دو جرمن لیڈی ڈاکٹر ہیں جو اس کو رن کر رہی ہیں استاد وہاں جا کے جو میں نے دیکھا اور سیکھا وہاں پر ایسے پیشنٹس ہیں وہ وہ اپنے مریضوں کو داخل کرا کے ان کا نام بھی صحیح نہیں بتاتے مطلب اپنا ایڈریس غلط لکھوا دیتے ہیں تاکہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے اور وہاں پر وہ پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پری پارٹیشن سے پہلے کا یہ ہاسپٹل ہے اور بہت پرانے پیشنٹس بھی ہیں اور میں نے ان پیشنٹس کو دیکھا ہے جس کے مطلب جھٹ جاتا ہے جسم کی انگلیاں ڈیشیپ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ وہاں پہ جو ٹیکنیشین تھا سب سے پہلے میں اس کو ملی جو ریسپشن پہ بندہ تھا اس کا بھی جیسے ناک بھی بالکل فلیٹ ہوا ہوا تھا اور چہرے سے مطلب بہت جیب سی اس کی لک تھی لیکن اتنا باخ انسان تھا وہ کیونکہ وہ لیپرسی کا پیشنٹ تھا پھر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اس کو ٹریننگ دے کے اپنے ہی ہاسپٹل میں جاب دے دی وہ کہتی ہیں کہ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو ڈسون کر دیتے ہیں اور اور حیرت کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے پھر ٹیکنیشین تھا اس کی دو تین انگلیاں نہیں تھیں اور اسی طرح اس کی ٹانگوں کی بھی ڈی شیپ تھا تو وہ ایک سہارے سے چلتا تھا لیکن اس کو ٹیکنیشین انہوں نے بنایا جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو جاب دی اور اسی طرح جو تھوڑے پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے مثلا جس کو تھوڑی بیماری ہو اس کو پھر وہ لوگ باہر کہیں نہ کہیں جیسے میرے بھائی کی ورکشاپ ہے اس میں ایک انہوں نے رکھوایا پھر الحمدللہ اس کو اس کو پیچھا کرتی نہیں دیکھتی نہیں لیکن یہ جی بیماری ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ اندر سے توڑ دیتی ہے نا کیونکہ اس ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کو بھی لگ جائے گی اور اس کی جسم کی حالت چینج ہو جاتی ہے ویسے نہیں رہتی نہ شکل نہ ہاتھ نہ کچھ اور اور پھر ایک چیز یہ بھی اس ہاسپٹل کی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے پیچھے کی طرف کیونکہ مسلمان ہیں سارے اور ایک پورا ایریا ایسا بنا دیا کہ جو پیشنٹ ٹھیک ہو گئے اور جن کو لوگ نہیں آتے لینے یا ملنے تو وہاں پر ان کو رہائش دی ہوئی ہے مسجد ہے ان کی اور وہ سب ایز اے فیملی رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم مسلمانوں کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے السلام علیکم بیماری لگنے کے حوالے سے ایک میرے ساتھ واقع ہوا کہ ہماری ایک عزیزہ کی ڈیتھ ہو گئی ان کو یارخان تھا اور ان کی ڈیتھ کس وقت ہوئی تھی ہمیں بہت دیر سے پتا چلا لیکن سارا دن گزر گیا ان کو نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ چونکہ ان کو ہیپٹائٹس سی تھا شاید تو یہ لگ جائے گا تو کوئی ان کو نہلانے کے لیے نہیں آ رہا تھا پھر دی اینڈ انہوں نے رات کو ہمیں کال کی کہ آپ اگر نہلا سکتی ہیں آ کے میں اور میری بھابی لیکن اپنے ایمان کی کمزوری میں میں کئی مہینے سوچتی رہی کہ مجھے ہو تو نہیں گیا یار خان مسا اثر تو نہیں آ رہا میرے اوپر لوگوں نے اتنا کہہ کہہ کے اتنا دماغ پختہ کر دیا کہ ایسا ہوگا اور مستقل مجھے لگتا رہا کہ بس یہ لگ تو جائے گی نہلات ہو رہے ہیں یہ فرض ادا کر دے لیکن یہ لگ جائے گی اللہ ہمیں اللہ لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ میں بچانا دا. تھا نہیں ہوا بالکل اصل میں ایسی باتیں جو تھی یہ وہم سے بھی تعلق رکھتی ہے تو انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر وہم بیماری بن جاتا ہے اس لیے اسلام نے اتنا ایمان کو پختہ کیا انسان کے کہ وہ پر امن طور پر اپنے جو بھی کام کاج ہیں ان کو کرتا رہے اور بہت سی فکر افکار سے جان چھوڑائے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا یہ بھی احتیاط کے تقاضے میں سے تھا اسی بارے میں ایک اور ارشاد ہے فرمایا بخاری کی روایت ہے جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یعنی اس کے ساتھ اس طرح مکس اپ نہ ہو احتیاط لازم میں ایک اور موقع پر فرمایا کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو بعض اوقات نگاہوں سے بھی کچھ اثرات انسان کے اندر آتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ وہم اور ایک خوف اور ایک ہم میں اگر انسان کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ جیسے بہن بتا رہی ہیں کہ وہ ان کو فکر رہی کئی مہینے تک کہ وہ کہیں ہیپٹائٹس میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تدبیریں بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر بہت وسو سے ڈالتا ہے انسان کے اندر تو مجزوم سے دور رہنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو نفرت کی جائے یا ان سے بھاگا جائے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو بیسیکلی یہ سدے ذریعہ کے طور پر سدے کا مطلب معلوم ہے نا یعنی ایمان بچانا مقصود ہے یہاں کہ کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ اس سے بیماری لگی لیکن احتیاط تدابیر توکل کے باوجود اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے مختلف چیزوں سے جو نقصان دہ ہو اور علاج کروانا چاہیے اصل میں اللہ نے بیماریاں تو اتاری ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو بیماری تو ہوگی لیکن بیماری میں رویہ کیسا ہو پھر اسی بات پر لاؤں کہ آپ کو غم غصے خوف تکلیف بیماری کے موقع پر ہم ریئیکٹ کس طرح کریں کتنے شکوے شکایت کریں اور کتنا رونا دونا کریں اور کیا طریقہ اور کون سا اخلاق اور کون سے تدابیر اختیار کریں تو یہ اس سے تعلق رکھتی ہے جی ہاں یہ جو بھی فرانا پر بتایا جس ہاسپٹل کا وہاں پہ کالج کے زمانے میں ہم اکثر جاتے تھے ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے تو یہ جو حدیث ہے نا جس کے بارے میں ہے کہ جو کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو تو اس کا میں نے پریکٹیکلی وہ کیا کیونکہ جب ہم لوگ تو سامنے ہاسپٹل کی سائڈ پہ ہوتے تھے جب انہوں نے پیچھے ایک دفعہ میں لے کے گئے وہاں پہ ان کے چھوٹے بچے بھی تھے اور پھر تو وہ مریض ہم سے تو بہت اچھی طرح ملتے تھے نا اور بہت خوشی کے ساتھ اور حالانکہ ایک جیسے تھا اس کا پورا فیس یہاں سے نہیں تھا تو اب ہم ان کے ساتھ نے جیسے بہت اچھی طرح ہم کوشش بھی کر رہے تھے لیکن ایک نیچرلی انسان کے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا تو وہ کئی دن تک حواس کے اوپر رہا ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو وہ حالانکہ پندرہ سال پرانی بات ہے لیکن اس کا کام پہ بہت اثر پڑتا ہے پہلے جیسے جی, جی دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ جب آپ کسی کو اتنی دیر تک دیکھیں گے تو کیا ہوگا وہ کہے گا کہ شاید آپ اس کو بیڈ لکس دے رہے ہیں یا وہ کانشس ہوگا کیونکہ انسان کا دل نہیں چاہتا نا کہ ایسی حالت میں کوئی اس کو دیکھے تو زیادہ دیر تک نہ دیکھنے کی اس میں دو طرفہ حکمت ہے جی یہ جس لیپرسی ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے اس کے باہر گارڈز بھی ہوتے ہیں وہ مریض کا بھی رویہ ہوتا ہے نا ہر طرح کے مریض ہیں کچھ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنی بیماری کا فائدہ فاتے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بھیک مانگنے کا بھی طریقہ یہ کہ دوسروں کو خوف زدہ کر کے منہ کے آگے ہاتھ کر کے اور اپنی اوپر سے سکن اتار اتار کے دوسروں کے اوپر پھینکتے ہیں کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی ہمیں پیسے فورن دو ایکسپلائٹ کرتے ٹھیک تو کوئی بھی بیماری اگر آ جائے تو پھر علاج بھی کرانا چاہیے علاج کرانا منع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ دن ان اللہ انزل اللہ شفا ان اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو اللہ کے بندو علاج کیا کرو اسامہ بن شریک کہتے ہیں کچھ بدوی آئے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں ہمیں علاج کی اجازت ہے آپ نے فرمایا علاج کیا کرو بلا شبہ اللہ عز و نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے وہ کون سی بڑھاپا اس حدیث میں بڑھاپا دن اللہ رمو موت تو موت ہے نا وہ بیماری تھوڑی ہے پھر یہ کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ لوگوں نے اسے بلایا وہ آیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہیں ہمیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری اس کی شفا بھی اتاری جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے جو نہ ہے سو واقف رہتا جو جاہل ہے سو جاہل ہے تو اللہ سبحان نے انسان کو عقل بھی دی علم بھی دیا حکمت بھی دی لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کا شکر گزار ہو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو بے عقل رہیں نہ سمجھ رہے اور غور و فکر سے کام نہ لیں اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا الاقل انعام بلہم ادل ایسے لوگ جانوروں کی طرح مویشیوں کی طرح ان سے بھی گئے گزرے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے تو کسی انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری جہالت ہے جہالت امراض میں سب سے بڑا مرض ہے نا علمی نہ سمجی۔ عام طور پر ہم محنت سے بچنے کے لیے محنت سے جی چرانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ میں کر نہیں سکوں گا اس قسم کے منفی خیالات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نہ آپ علم کا حق ادا کرتے جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سیکھ پاتے یا دوسروں کے بارے میں یہ زیوم کر لینا کہ یہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے بارے میں بازو کے تو ہم ایسے کامنٹ دیتے رہتے یہ تو بالکل بے وقوف ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی تم تو فیل ہی ہو کے رہو تم نہیں کر سکتے اللہ نے کسی کو اس طرح بے وقوب نہیں پیدا کیا ہم خود ہی بے وقوف بنے رہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ذہنی کمزور ہو سکتے ہیں بچپن سے کچھ لوگوں کو جیسے اور ڈسبلٹیز ہوتی ہیں تو ذہنی طور پر بھی کچھ لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں وہ صاف پہچانے جاتے ہیں وہ تو مکلف بھی نہیں جو مجنون ہے یا کم عقل ہے وہ تو مکلف بھی نہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور دنیاوی معاملات میں اس کی عقل بہت کام کرتی ہے لیکن یہ دین کا معاملہ ہوتا ہے یا کچھ سمجھنے کی بات ہوتی وہاں وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ صرف اسکیپزم ہے اور یہ ایک جرم ہے انسان کو مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے جہالت کا علاج کیا ہے علم حاصل کرنا کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس میں تکلیف ہے تو وہ تکلیف اٹھائیں گے تو اجر ملے گا نا اس ریوارڈ کو یاد رکھیں جو طالب علم کے لیے ہے علم کے رستے پہ چلنا جنت کے رستے پہ چلنا ہے تو جنت کا رستہ مشکل رستہ ہے تو علم حاصل کرنے کی مشقت سے بھاگے نہیں چاہے وہ کوئی بھی علم ہو اور دین کا علم آپ کو کوئی بھی نفع مند علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے اللہ سبحان نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ود آکمان الحکمت ہم نے لکمان کو بلا شبہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے تو مسنون علاج خا روحانی ہو یا جسمانی اس کا اصل سورس اور منبع الہام اور وہی الہی وہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سے علاج سکھائے گئے اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمارے دل میں کئی چیزوں کی سمجھ ڈال دیتا ہے اور وہ کس کے دل میں ڈالتا ہے جو دلچسپی لیتا ہے جو شوق رکھتا ہے جو محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے یہ جتنی بھی انونشنز ہوئی ہیں ان میں سے میجورٹی کیا ہے کہ اچانک وہ آئیڈیا اللہ نے دل میں ڈال دی لیکن ایک عام انسان کے دل میں وہ کیوں نہیں آیا وہ سائنٹسٹ کے دل میں کیوں ڈالا اللہ نے کیونکہ محنت کر رہا تھا وہ دن رات لگایا تھا اس میں لدین جہ لم سنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے محنت کریں گے مشقت کریں گے ہم ضرور انہیں رستہ دکھائیں گے تو اصل کمی ہمارے پارٹ پہ ہوتی ہے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے نہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں نہ اور مسائل کا ہر شخص مسائل بتانے کے لیے تو بہت تیار ہے بس وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مل جائے جس کو مسائل بتاتا رہے وہ لیکن نہ اپنی عقل استعمال کریں گے اور نہ کچھ پڑھیں گے نہ سمجھیں گے نہ لکھیں گے کہ وہ مسائل کا حل بھی کہیں سے پڑھ لیں بہت سے مسائل آپ کے ایسے ہیں جن کا آلریڈی حل کتابوں میں موجود ہے چونکہ آپ جاہل ہیں اس لیے آپ کو پتا نہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی حلوا پکا کے لے اور آپ کھا لیں اور خود محنت نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پڑھیں اپنے آپ کو عادی بنائیں اور مختلف طرح کی کتابیں پڑھیں سمجھیں اور ہر دینی مسئلے کا حل موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں تو ہم کبھی اس سے پوچھتے کبھی اس سے فتوا شاپنگ کرتے رہتے ہیں شاید یہ حلال کر دے یا وہ حلال کر دے خود غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنا وقت اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں گزارنا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اور لوگ کچھ محنت کرے کام کرے اور ہمارا دل لگتا ہے ہماری خواہشات ہماری ڈیزائرز ہیں ہم ان کے پیچھے چلیں آج کی نوجوان نسل کیوں نکم ہے کیوں نہیں پڑھ پا رہی میجورٹی حال کیوں ہے کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے قرآن کی بجائے موبائل ہر ہاتھ میں ہے ہر دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں تو جب کوئی قوم خواہشات کے پیچھے چل پڑتی ہے اور محنت مشکل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کہیں کی بھی نہیں ہوتی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ ہوتی تو اگر آپ یگ ہوتے ہوئے بیمار ہیں یا مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے خود کچھ ہاتھ پا مارے کوشش کیجئے اور جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے اب علاج کے لیے ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوا لیں گے لیکن کچھ قدرتی غذا سے علاج اس بارے میں پہلے بھی کچھ بات ہوئی تھی قدرتی غذا سے علاج کچھ چیزیں میں دوبارہ کچھ نئی اور کچھ پہلے والی دوہرا دیتی ہوں تاکہ ہم سب سے پہلے آغاز کہاں سے کریں اپنے مزاج کو سمجھے اپنی بیماری کو سمجھیں اپنے بلڈ گروپ کو جانے اور صحیح غذا کا استعمال شروع کریں پھر پرہیز کریں اس کے بعد کیا کریں احتیاط برتیں ٹھیک ہے یعنی پہلا حصہ پرہیز کا تھا اور یہ جو مجزوم اور یہ تعاون اور یہ ساری بیماریوں سے احتیاط برتنے کا اور پھر صرف بیماریاں نہیں بلکہ سردی گرمی سے بھی احتیاط برتنا اور اب صحیح غذا کا استعمال اگلا حصہ کیا ہے صحیح غذا کا استعمال تو اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذا سے بھی علاج بتاتا ہے جن کو ہم عام طور پر دیسی طریقے گھریلو نسخے کہتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز شہد ہے جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا پی شفاس اس میں لوگوں کے لیے شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں کوئی خیر ہے تو وہ شہد کے ایک گھونٹ میں تو شہد چمچ سے کھانے کے بجائے اس کو ڈرنک کرنا چاہیے شربت شربہ یعنی جیسے گلاس یا بوٹل میں شہد ہے تو اس کو پیئیں اور ایک گھونٹ یعنی ایک ماؤت فل ٹھیک ہے اور اس کو آپ آدت ہفتے میں ایک دفعہ پی سکتے ہیں دن میں تھوڑا سا پی سکتے ہیں مہینے میں پی سکتے ہیں لیکن حسب ضرورت اور حسب مزاج کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا زیادہ اس کو لیں گے کسی بھی چیز کو شفا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے وہی وہ کھاتے رہے ہیں ہر وقت تو کلو بشرب بلا تصری اسراف اس میں بھی نہیں ہوگا خا ہاں وہ شفا ہی کیوں نہیں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ شہد جو ہے یہ پاکیزہ رس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی ماند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزا رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے انہیں چیزوں کو نقصان بھی نہیں دیتی کچھ لوگ تو جہاں سے گزر جائیں وہیں کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ دیں گے جس چیز کو دھکا دے دیں گے کہیں کو کہ ٹھوکر لگائیں گے کہیں کوئی توڑ پھوڑ دیں گے کہیں کچھ لکھ ہی آئیں گے اور کچھ نہیں تو دیواریں ہی خراب کر دیں گے کہیں گندے ہاتھ مل دیں گے کہیں اور داغ دبے لگا دیں گے لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا نہ وہ گندی چیز پسند کرتا ہے نہ گندگی پہ بیٹھتا ہے اور نہ گندگی پھیلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے شہد میں میں پچھنے لگانے میں کپنگ آگ سے داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں آگ سے علاج مت کرو ایک اور روایت میں ہے مجھے داغنا پسند نہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیٹ کی خرابی میں بھی شہد تجویز کیا تھا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک, مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارس کیا میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ یعنی شہد کا پینا خالص بھی ہو سکتا ہے اور اس کو پانی میں شہد پلاؤ اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا لیکن کوئی شفا نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاؤ چناچے اس نے پھر شہد پلا اور اسی سے تندرست ہو پہلے وہ ڈیٹاکس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا دوسری چیز کھجور جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور تجویز فرمائی فرمایا جو کہ صبح کے وقت سات اجوا کھجورے کھا لے اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا مثلا آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پہ جادو کر دے گا کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں نا کہ جو ان کے گھر جاتا ہے یا جو ان سے ملتا ہے وہ اس پہ جادو کرتے سات کھجورے کھا کے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے مثلا آپ نے کوئی ایسی دوائیاں کھا لی ہیں جو زہر ہیں تو پھر اس کا تدارک کس سے کریں کھجور کھانے سے وہ آپ کا زہر دور کر دے گا یعنی ڈیٹاکس کر دے گا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی اجوا میں شفا ہے علاقے کا نام ہے یا نہار وہ اجوا کھجور کا استعمال زہروں کا تریاک ہے یعنی ٹھیک کرتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے برنی کھجور کا نام ہے وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں یعنی طیب کھانا ہے دوسری چیز ہے جو بارلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا سالن ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمائے دلیا بھی بنایا سالن بھی ستو بھی اس کے اور روٹی بھی بنا کے یعنی کئی شیپ ہو سک ریسیپیز تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. دلیا جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں بیماری میں اور بیماری کے بعد کی کمزوری تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کا استعمال طب نبی میں قابل ذکر ہے حضرت صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ دلیا بنانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتا تو اسے کھانے کا حکم دیتے فرماتے کہ یہ غمگین آدمی کے دل کو تقویت پہنچاتا ہے ڈپریشن خیال آج بھی اور بیمار آدمی کے دل کی پریشانیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی عورت اپنے چہرے سے میل کو چیل کو پانی کے ذریعے دور کرتی چہرے کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اس سے یہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان کو صاف کرنے والی وزا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ بھی کبھی بنایا کہ ایک دفعہ ختم کیوں نہیں بنا سکتے ہاسٹل میں بالکل بنا سکتے ہیں اچھا کال ہے شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ دلوں پہ القاع کر دیتا ہے یو تل حکمت مئی یشا تل حکمت یا خیرن کسیرا سعید عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی دیکھیے تلبینہ بنانے میں دیر کتنی لگتی آپ کہتے ہیں نا ہاسٹل میں نہیں بنا سکتے مجھے پتا چلا آپ لوگ نوڈل بناتے رہتے ہیں تو جو نوڈل بنا سکتا ہے وہ دلیا بھی بنا سکتا ہے آپ جو گھر سے بھون کے لے آئے اور اس کو تھوڑے سا بائلڈ واٹر میں تھوڑا سا ملا کے اوپر سے چہد تھوڑا ڈال کے کھا لیں بہترین ناشتہ سعید عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ کو حکم دیتی اور اس کے لیے بھی جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا یعنی yani حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس تلقین کے مطابق کیا کرتی جہاں فوتگی ہوتی وہاں یہ بنانے کا حکم دیتی اور کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج بھی کم کر دیتا ہے تو جو لوگ ہوم سکھو وہ تلبینہ کھانا شروع کریں عروا بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی عورتیں جمع ہو جاتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے یعنی حضرت عائشہ کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی پھر شرید بنوا کر تلبینا اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی سکھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے تو شرید کیا ہوتا ہے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا جسے اوگرا بھی کہتے ہیں کسی کو پتا اوگرا کیا ہوتا ہے یہ کہتی ہے کہ مٹی کی ہانڈی میں اسپیشل قسم کا کدو بنتا ہے تو وہ اگر کہلاتا ہے دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بچہ کا کھانا پھینکتے نہیں تھے ہم تو بہت ماڈرن ہو گئے نا تو کھانا ضائع کر دیتے اچھا مثلاً کچھ کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر رات کو چاول بچ جائے تو وہ اگلے دن مرچ مسالہ لہسن نمک اور ڈال کے ان چاولوں کو بھون کے کھچڑی بنا لیتے تو وہ پچھلے دن سے بھی زیادہ لذیذ ہو جاتے ہیں یعنی چاولوں کی بجیا سی بنا لیتے ہیں آپ کے منہ میں پانی آ رہا اچھا اسی طرح کچھ لوگ اگر سالن بچ جائے اور روٹی بھی بچ جائے تو روٹی توڑ کے اس کے اندر ڈال کے پکا لیتے ہیں اس کو اس کو اوگر کہتے ہیں پنجابی میں ٹھیک اور عربی میں اس کو سرید کہتے ہیں عربوں میں تو بہت مشہور ہے یہ کھانا وہ کتنا مزے کا بنتا ہے نا یس yes. یہاں تو وہ سلو کوکر نہیں ہوتے نا تو جب میں کینیڈا میں تھی تو سلو کوکر ہوتا تھا نا تو میں تو پڑھنا بھی ہوتا تھا اور بند کیے اور اگر چاول بچ گئے تو اور سالن بچ گئے تو اس میں ڈال کے مزید پھر اس کو ایک اور دم دے دیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریش اور سافٹ اور ویل کوکڈ اور بہت انرجی دینے والا بن جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ خواتین کو آتی ہو تو گھر کا بجٹ بہت لمٹس میں رہ سکتا ہے ابھی لوگوں کے خرچے کیوں نہیں پورے ہوتے کیونکہ انہوں نے کوئی کپڑا خود سینا نہیں ادڑ جائے تو اس کو مرمت نہیں کرنا آئے گا کھانا بچ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو سنبھالا نہیں آئے گا تو نتیجہ کیا ہے بس چیزیں پھینکی جا رہی ضائع کی جا رہی اور پھر کہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا کیونکہ جو لوگ مال ضائع کرتے ہیں نا ان کے پاس کنویں بھی ہونا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ اسراف کرتے ہیں وہ ضائع کرتے ہیں تو اللہ تعالی کو اقتصاد پسند ہے درمیانہ روی چاہے آپ دریا کے کنارے بیٹھے تب بھی جتنا ضرورت ہے اتنے پانی سے وزو کرو تو یہ بخل نہیں ہے ہمارے ہاں اس کو کنجوسی بتایا جاتا ہے ضرورت کے مطابق استعمال کرنا جبکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اروا کہتے ہیں حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے مریض دلیا نہیں کھانا چاہتا نا کھچڑی نہیں کھانا چاہتے لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہے کلونجی ابو رضی اللہ عنہ روایت ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سیاہ دانے میں یعنی کلونجی میں سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر بھی تھے وہ رات سے بیمار پڑ گئے۔ ہم مدینہ واپس आए اس وقت وہ بیماری تھے۔ ابن ابي عاتق ان کی عادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ تم پر ان کالے دانوں کا استعمال لازم ہے۔ اس کے پانچ یا سات دانے لے کر پیس لو۔ پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف یعنی ایک طرف سے قطرہ قطرہ ٹپکاؤ۔ کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے میں نے پوچھا وہ کیا فرمایا موت یعنی کلونجی کا تیل یا کلونجی کو پیس کے اس میں تیل ملا کے اگر ناک میں ڈالا جائے تو میگرین اور بہت سے سر درد اور کئی اور بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ وہ بلاکیجز کھولتا ہے نا تو اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور ناک میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے اور جو جن وغیرہ نکالتا ہے وہ بھی ناک میں ڈالتے ہیں یہ سے بہت آنسو آتے ہیں اب اس میں بھی احتیاط برتی ہے پھر اپنے مزاج کو دیکھیے اور اس کے مطابق ڈوز کم یا زیادہ کیجیے یہ نہ کہ کھانے کا چمچ بھر کے کلونجی تیل پی لیں روز تو اس سے بیمار ہو سکتے ہیں آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے تو اس کو بھی شفا کی نیت سے پیئیں بابرکت پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے ہم نے ڈول کھینچ کر پانی نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور اس ڈول میں کلی کی پھر ہم نے وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس انڈیل دیا تاکہ سارے کے اندر شامل ہو جائے پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع یعنی سیر کرنے والا کہتے ہیں یعنی اسے پی کے تسکین ہو جاتی ہے تسلی ہو جاتی ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے یعنی ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ عام پانی بھی بہت اچھا ہے پانی صاف کرنے والا ہے لیکن پینا احتیاط کے ساتھ ہی چاہیے بہت زیادہ مت پینا شروع کریں جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گونٹ گھونٹ کر کے پئیں پھر بخار وغیرہ میں خصوصاً پانی مریض کے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی جب شدت اختیار کر گئی انہوں نے فرمایا ساتھ کے پانی کھلاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہو yani پوری بھری بھی ہوں اور وہ سب مجھ پہ بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفظہ کے ٹب میں بٹھایا گیا اور اوپر مشقیں ڈالنے شروع کی گئی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کے بس کر دیں پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے باہر نکلے پھر اسی طرح یہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مصنون ہے اور خصوصاً اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو اس کو وضو کروا کے اس کے پانی سے مریض کے اوپر چھینٹے ڈالنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے پھر بخار دوزخ کی بھاپ ہے فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپنجنگ کرتے ہیں اور پانی کی پٹیاں لگاتے ہیں ماتھے وغیرہ پر جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عن قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عادت کے لیے تشریف لائے آپ نے دیکھا مجھ پر بے ہوشی تاری تو آپ نے پانی منگوایا وضو کر کے اس کا پانی مجھ پہ چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا طریقہ پتا چلے کوئی بے ہوش ہو تو کیا کرے وضو کرے پانی اکٹھا کریں اور اس پانی میں سے چھینٹا مارے مریض پر پھر ہے مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلما کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم ہوتا یا پنسی وغیرہ نکلتی تو اس جگہ مہندی رکھنے کا حکم دیتے بگو کے اس کا لیپ کر دیتے ابو رافع کی بیوی کہتی ہے جب ہمیں سے کسی کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ فرماتے جاؤ سینگی لگواؤ یا نہیں ہامہ کراؤ اور ٹانگ میں تکلیف ہوتے تو فرماتے جاؤ اس پر مہندی لگاؤ اس اگر کسی خاص حصے میں درد ہے تو اس جگہ پر بھی مہندی لگائی جا سکتی سنا مکی اور سنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا فرمایا موت کمبی کمبی کس کو کہتے ہیں مشرم مشروم کی شکل کس سے ملتی ہے کے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبی من کی اس قسم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی سرائیل پر نازل فرمایا اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے اگر آپ کمبی کے وہ دیکھے نا وہ مشروم سابت ہم تو عام کٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیلے کی شکل میں پھر پیچھے اسی طرح جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ ہوتا ہے تو کے لیے اس میں اس کے میں پچنے سے علاج کپنگ ہجامہ سینگی لگوانا یعنی یہ خون نکالنے کے مختلف طریقے جابر بن عبداللہ اللہ نے مقنے کی عیادت کی جو تابیت تھے پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ میں تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچھنے میں شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا پچنے لگانا یا آگ سے داغ لگانا اور مجھے آگ سے داغ لگانا پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے وہ سنگی لگوانا ہے اور عود ہندی کا استعمال کرنا ہے القست البحری القسط البحری لاسٹ ٹائم جب میں سعودی عرب میں گئی ہوں تو وہاں میں کسی سے حجامہ کروانے کے لیے گئی تو انہوں نے القست البحری بھی رکھی ہوئی بھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام کرتے اور کس جو ہے خاص طور پر گلے کی بیماریاں اور جو ایسما اور اس طرح کی جو تکلیفیں سانس کی بیماری ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور وائٹ سا صفوف ہوتا ہے ڈبیوں میں بند کر کے وہ دیتے ہیں. اصل شکل چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی ہوتی ہے اس کو پیس لیتے ہیں. اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو تیل وغیرہ میں ڈال کے لگایا بھی جاتا ہے درد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم فرمائیے سینگی کلب سینگ سے ہے. پہلے اس طرح کے سوفیسٹکیٹ کپس نہیں ہوتے تھے تو جو جانوروں کے ہارن ہوتے ہیں سینگ اس سے خون چوس کر نکالا جاتا اب بھی ایسے طریقے موجود ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں سینگی لگوائی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں سینگی لگوائی یہ درد سر کی وجہ سے آپ نے لگوائی تھی ایک خاص جگہ پر آپ گئے تھے تو وہاں سے آپ کو یہ درد شروع ہوا تھا اس کے گھاٹ پر ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں سنگی لگوائی آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کے پیش کیا آپ نے اس میں سے کھا لیا اس کے بعد آپ کو جب اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے آپ سنگی لگوا لیتے یعنی اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جب مرض زیادہ ہونے لگے تو انسان اپنے جسم سے زہریلا خون نکلوا دے ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے احرام باندھ لیا تو آپ کو کچھ اثرات محسوس ہوئے آپ نے اسی وقت سینگی لگوا لی لیکن سینگی لگوانے کی جگہ ہیں کچھ سننا پوائنٹس ہیں اور کچھ بیماری کی جگہ پر بھی لگائی جا سکتی یعنی عام طور پر جس کو کوئی خاص بیماری نہ ہو وہ صرف مسنون جگہوں پر لگوائے دو كندوں کے بیچ میں لیکن ادروائز جہاں تکلیف ہو براہ راست اس جگہ بھی لگوائی جا سکتی جیسے سر پہ عبداللہ بن پوہینا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لحی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں سینگی لگوائی ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں سینگی لگواتے اور اسے ام مغیث کہتے مغیث کے مانے مددگار فریاد رس ام مغیث کے مانے کیا مددگار کی ماں یعنی آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہت مددگار چیز ہے رگوں پر اور کندھوں کے درمیان یہ تین جگہ جو ہے یہاں ان کو مسنون پوائنٹس کہتے ہیں پھر سرین پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنے سرین پہ سنگی لگوائی پاؤں پشت پر انس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی جابر سے روایت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے خجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا یعنی yani ہڈی ہل گئی تو آپ نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی مسل پول ہو گئی یا جو بھی تکلیف ہوئی آپ نے اس پر بھی ہجامہ کروایا yani چوٹ لگنے پر بھی ہجامہ کرایا جا سکتا کبھی بل پڑ جاتا نا یا کبھی موچ آ جاتی یا ویسے سر درد شروع ہو جاتی کوئی بھی اور تکلیف یا ویسے طبیعت کے اندر بےچینی پیدا ہو جاتی تو ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین علاج ہے لیکن غلط جگہ سینگی نہیں لگوانی چاہیے یعنی شوق میں کہ وہ سر پہ لگوا رہا میرے بھی لگا دو معمر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا یہاں تک کہ مجھے نماز میں صورت فاتحہ پڑھنے میں بھی لقمہ دینا پڑتا تھا اور انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ پر سینگی لگوائی تھی تو اس لیے ہر ایک کو ہر جگہ نہیں لگوا لینی چاہیے ٹھیک ہے اور نقالی میں تو ویسے ہی کوئی کام نہ کریں اوریجنل کام ہونے چاہیے دیکھا دیکھی بھیڑ چال ہے نا یہ سب سے خطرناک بیماری ہے آپ کچھ کریں اپنی کپنگ خود, کر خود بھی کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اور ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے آپ بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو سہنگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سہنگی لگوانی چاہیے چاند کا سترواں اور اکیسواں دن ہے میں میراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اس نے ہی کہا کہ اے محمد سینگی لگوانے کا احتمام ضرور کرنا تو جس نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ سب لگوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کرو کہ بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوانا اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ٹھیک ہے کوڑ اور فلبحری بھی بدھ کے دن یا رات کو ظاہر ہوتی یہ جو ابھی جزام کی بات تھی نا تو اس بیماری کے اترنے کا دن بھی کون سا بدھ ہم عام طور پہ کہتے ہیں بدھ کم سد جبکہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بدھ کے دن یہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار مو سینگی لگوانا بہتر ہے خالی پیٹ اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے ادر وائز کسی بھی وقت لگوائی جا سکتی بیماری کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی پچنے لگوائے ابن عمر روزے کی حالت میں سینگی لگواتے لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اور رات میں سینگی لگوانے لگے it کہ آپ کے مزاج کو کیا سوٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بڑکنے لگے یہ کیا ہوگا بی پی ہائی ہو وہ سنگی لگوائے کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے جی حدیث میں آتا ہے۔ لوگوں کو وہ ہو جاتا, ہے نا، سٹروک ہو جاتا ہے یا ان کے جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ ایک دم بی پی کا شوٹ کرنا ہوتا ہے تو جب کبھی ایسا محسوس ہو تو ہلکی پھلکی بھی اگر سنگی لگوا لیں گے تو خون کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا نافے کہتے کہ اپنے عمر نے کہا اے میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا عمر رسیدہ بوڑھا یا کمسن بچہ نہ لانا ان سے نہیں لگوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معلوم میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے اناڑی سے علاج مت کرائیں اپنی غلطی اب یہ ہے کہ عورت کس سے سینگی لگوائے عورت عورت سے ہی لگوائے امر سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگائے رابی نے کہا میرا خیال ہے کہ جابر نے بتایا وہ ان کا رضائی بھائی یا نابالغ لڑکا تھا لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر انسان مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتا ہے پھر گائے کا دودھ اور گھی میں بھی علاج ہے لوگ تو گھی سے بچتے حالانکہ گھی بہت سی بیماریوں کو دور کرنے والا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو لہذا تم گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ ہر درخ سے چارہ حاصل کرتی یعنی جو گھوم پھر کے کھانے والے وہ زیادہ بہتر ہیں دودھ دینے میں گھوم کے جو چارہ کھاتے ہیں جانور جیسے بکریاں وغیرہ صحت مند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دودھ شفا ہے اور اس کا, گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری. بیف جو ہے یعنی وہ صحت مند گوشت نہیں حجاز میں چونکہ خشکی ہوتی ہے خشک علاقہ ہے اور گائے کے گوشت میں بھی خشکی ہوتی ہے تو اس کے گھی اور دودھ میں ضطوبت ہوتی اس لیے آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر گوشت کو بیماری اور دودھ اور گھی کو شفا دیا کیونکہ ڈیزرٹ میں ڈرائنس ہوتی ہے لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کس زمین پہ رہتے ہیں اور کہاں کون سی چیز آپ کو سوٹ کرے گی موسم کے اعتبار سے بھی چیز ہے مثلاً اگر آپ سخت سردی کے موسم میں ستو پینے لگیں گھول کے تو مشکل ہو جائے گی حضرت عائشہ سے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت یونگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑتے اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہمیں ہم سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے یعنی درد وغیرہ کو اس مٹی کے ساتھ بھی تو مٹی میں بھی, بھی ایک طرح سے علاج پہلے تو بچے مٹی میں کھیلتے تھے تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے تھے اب ہم مٹی سے بچا کر سمجھتے ہیں کہ علاج ان کا کر رہے ہیں یا ان کو صحت مند رکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کی ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو یعنی کہ جو گوشت ہے اس کو پگھلایا جائے پھر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار مو تین دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے اور یہ علاج کسی نے کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ صحت یاب ہوئی کس طرح یعنی جس حصے میں تکلیف ہے نا ٹانگ کے تو جنگلی بکری جو ہے اس کے ٹانگ کے اسی حصے کو خوب اس کا سوپ بنا لیا جائے خوب اس کو پگلا کے یعنی ہڈی گوشت برابر کر لیا جائے اور تین دن صبح نہار مو اس کو پیے پھر کشت باہری مرویا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی گلے پڑ گئے ٹانسل سے تو میں نے اس کا حلق دبایا آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی کہ اب بھی وہ گھنٹی لگاتے ہیں یہ ادے ہندی لو اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے قسط میں سات بیماریوں کی شفا ہے ان میں سے ایک پسلی کا ورم بھی ہے ٹی بی وغیرہ بھی اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر ذات الجم یعنی پسلی کا ورم ہے نمونیا وغیرہ ہے تو اس کو منہ میں ڈالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادرا یعنی حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف نہ دو بلکہ کس ہندی کو اس بیماری کے لیے لازم کر لو اسے شہد میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے شہد میں ملا کے اس کو چھوٹا سپون جو ہے پانی کے ساتھ دے دے تو جن لوگوں کو کھانسی آ رہی وہ بھی ٹرائی کر لیں عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع کیا تو ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب نہ رہے مفید ثابت نہ ہوئے امام ابو داود بیان کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ ان فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہوا جب چھوڑ دیا تو سلام سننے لگے کبھی آپ کو آواز آئی کسی نے سلام کیا پتا کیا کوئی فرشتہ ہی کر رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا تو توقل سے بری ہو گیا بنا پسند کیا گیا آگ کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفات بتائیں کہ یہ وہ لوگوں کے جو جھاڑ پونک نہیں کراتے فال نہیں دیکھتے داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے طب نبی پہ بہت کتابیں ہیں, ان کو پڑھنا شروع کیجئے میں سالوں سال اپنے جو روزانہ کا میرا مطالعہ ہوتا ہے اس میں ایک کتاب ہیلتھ کے متعلق مقصد کیا ہوتا تھا اپنے آپ کو سمجھوں کیونکہ اگر انسان نے کچھ کام کرنا ہے تو اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے نا اور عبادت کے لیے بھی نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہمت طاقت ہو تو اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو جائیں مگر خود بھی پڑھیں اس میں امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب جو طب نبوی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پڑھیں سمجھے اور ان شاء آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کچھ کہنا چاہتی کہ استاذ وہ جو کلونجی ہے اس کے لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آج کل نا بازار میں پیاز کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی کلونچی کی شکل کے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سستے ہوتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اور کلونچی نہیں دیتے تو اس کو میں نے ایک ہرباٹولوج تھی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے طریقہ یہ بتایا کہ جب آپ کلوچی لیں تو اس کو جو کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے دو تین دن دھوپ میں رکھیں اگر تو اس میں آئل آ جاتا ہے دس یہ کلوچی ہے اور اگر وہ ہیں جو پیاز کے بیج ہے تو پھر وہ کلونچی نہیں ہے اور میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحرام کی حالات میں پچنے سر پہ لگائے تو اس میں تو بال کاٹنے کی ممانت ہوتی جب پچھنا لگتا ہے تو اس ایریا کے بال ریموو کیا جاتے جو بعض میں نے دیکھے ہیں جن کے تو پھر اس صورت میں کیسے لگایا علاج کے لیے اجازت ہوگی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ